بسم اللہ علی وبرکاتہ بات باقی تمام سامعین خارن گرامی برادر سب کو شموسی کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوی شریف میں سے درخت نمبر پانچ اٹھتیس ابلیک ایک سو اسی ہے تو پانچ سو اٹھتیس شروع سے لے کر ابھی تک کے درست تعداد ہیں شریف میں سے اور ایک سو اسی جو ہے اوراد فتھیہ کا داعش نمبر ایک سو اسی ہے آج ہمارے سلسلے بس اوراد فتھے میں سے دو اسما الحسنہ میں ہیں اسماع الحسنہ کے مقدمے میں ہیں اور اس میں جو ہے کل کے درسوں میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ اسما الحسنیہ کے بارے میں کہ پیارے نبی نے ایک حدیث فرمایا اللہ تعالیٰ کے کل ایک کم جو ہے سو اسما الحسنہ ہیں ان ننانوے من احسا دخل الجنہ اس کے ثواب کے بارے میں یہ فرمایا من احسا دخل الجنہ جس کسی نے ان آسما کا احسا کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا لغت کی کتابوں میں عام پر احسا کا مناوروں کو بتایا شمار نہ گنا اور آداد و شمار یہ معنی لکھا ہے لیکن جو ہے علماء نے حادث کے جو شارحین ہیں انہوں نے جو ہے یہاں پر مختلف معنی کیا ہیں اس کی چار معنی کیا ہے ایک کتاب جناب انصر صاوری جنہوں نے اوراد فتح کا اشرح لکھا ہے مختصر اس کے حوالے سے جو ایک علوم کو بتایا علماء نے آسا کہ جو ہے مختلف معنی لکھا ہے ان میں سے ایک معنیٰ صحیح مسلم کے روایت کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا آساں کے معنی یاد کرنے کی وضاحت ہوتی ہے انہوں نے کہانی جس نے بین آسما کو یاد کیا ہاں جی ان کو حفظ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا دوسرا معنیٰ انہوں نے آج جناب سے صاحب ہم یہ لکھا آسماں بار تعالیٰ کو بخوبی سمجھ لینا من آشا نے ننانوے آسماں الحوسنہ کو یا دیگر آسماں الحسنہ کو اچھی طرح سمجھ لینا تیسرا معنی انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ مطابق فت الباری کے حوالے سے لکھا کہ احسا کے معنی یہ ہے کہ دعا ماننے والا صرف چند آسما پر اکتفاق نہ کرے بلکہ آشا انہیں تمام آسما کو ذکر کریں بلکہ تمام آسماء الحسنہ کو ہاں جی ہاضمہ حوصنہ تمام آسمائے حوصنہ بار تعلیٰ کو پڑھ کر دعا مانگا کریں پوری 99 کو پہلے پڑھیں پھر دعا کریں من آسا کا یہ ایک ہے ان تمام آسماں کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگا اور جنت نصیب ہو چوتھا معنیٰ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اصحا کے یہ ہیں جو صفات بار تعالیٰ کو بخوبی سمجھ لیتا ہے یعنی یہ آسماں اور سب اللہ کی صفات ہیں ہر اسم اللہ کے, کے صفات کو بیان کرتے ہیں تو ان جن ان شفات جو شاہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو بخوبی سمجھ لیتا ہے وہ بخوبی جان کر عمل کرے اچھی طرح جان کر عمل کرے یعنی احسا کے معنی عمل کرنے کے بھی ہیں یعنی ان آصما الحسنہ کے معنی معفوم سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں تو شوحیہ کرام کے نزدیک احسا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نے کا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آسمۂ بار تعالیٰ کی پہچان کریں یعنی ان آسمات اور صحیح پہچان کریں ان کے معنی مفہوم کو سمجھیں تاکہ ان آسمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو یعنی آسمۂ بار تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا ہی عارف ہو سکتا ہیں وہی شغل ہے وہی شخص بلا شبہ مومن اور اسی کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے یہ توضیع شر اوراد حتیہ میں تالف انیس سو صحابی کے صفا نمبر چھیاسی پر نقل کیا تھا آج جو ہے پھر اسی آسا آج کے دس میں پانچ سو اڑتیس میں یہ نئے اللہ یہاں سے ایک سو اصوی نے وہ تھوڑا سا تکرار کیا تاکہ یہ من آسا حد دخل الجنت کا معنی اور لوگ اچھی طرح سمجھ جائے دوسرا معنی جو ہے اس کے کتاب علوامی البینات میں یہ طالب ہے امام فخر الدین راضی ہے مفسر ہے قرآن کریم ہے اور فلسفی بھی ہے بھی ہے آجیں اور آخر میں انہوں نے تصفِ عرفان کی طرح بھی آیا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے انہوں نے اسما الحسنہ کی ایک شرح لکھا وہاں انہوں نے احساس کا معنیٰ اپنی اس کتاب کی صفحہ نمبر چھیاسی اور ایک کا مسیم ہے انہوں نے فرمایا کہ ایسا کے چار معنی ہیں چار معنی یہاں ممکن ہیں انہوں نے یہ معنیٰ کیا پہلا معنی بدشاول یہ کیا ہے کہ ان الاسا بانعد پہلا معنی یہ کیا ہے یعنی یہ استعمال ہے پہلا معنی یہ ہو ایسا بھی معنی عد جو لغت کے تجموں سے بھی یہ سمجھا گیا ایسا یعنی گننا اور شمار کرنا ایسا یعنی گننا اور شمار کرنا یعنی ان تمام آسما کو ذکر کر کے اللہ کے حضور دعا کریں منع ساحنی احساً احسین گننا مطلب ان تمام آسما کو ذکر کر کے اللہ کے حضور دعا کریں چنانچ جی جو ہے ہاں جی اس پرانی آیت میں احسا گنے اور شمار کرنے کے معنی میں ہے وہ احسا کلش نہ دادا ہاں جی سورح جی نمبر اٹھائیس ہے اللہ ہوتے وہ احسا کلشینہ ددا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کر شمار کر رکھا ہے گن گن کر جو ہے شمار کر رکھا ہے تو اس آدمی جو ہے آحسا کا معنی گننا ہے آہساک الرسین ہر چیز کو گن کر شمار گن گن کر شمار کر رکھا ہے اس کا ترجمہ یہ تو اسی طرح یہاں دعا میں بھی دوسرے سے منآسا دخل جننا میں احسانی تمام آسما کو ہاں جی حضو اللہ کے حضور میں ذکر کریں اور پھر اللہ سے جو ہے جو دعا مان تو گن گن کر تمام آسما کا ذکر کرنا ہاں جی دوسرا معنیٰ جو ہے الوش الوشانی انہوں نے لکھا ہے احسا الاحصائے بل لسانِ مغرون بل عصا بال اخل فیضا و صفل عبدالربا ہوں بین الملک استاح ضرفِ عقلحی اقسامہ ملک لاء تعلیٰ و ملکوۃی فیضا قال القدوس و استاح ضرفی عقلی کون ہوں مقد صنفی ذات ہی و شفاتی و فعلی وحامی وسماء انکل مالا یمب و لحاظ احسا انہوں نے جو ہے دوسرا معنی تھوڑا اسے دقیق معنی کیا ہے دوسرا معنی انہوں نے یہ فرمایا اس کے میں اردو تازمہ آب و نقل کر رہا ہوں تو دوسری وجہ یہ ہے کہ احسا کو حمل کریں ہاں جی اس کے اس کو یو معنی کریں یوں حمل الفظ لا لفظ احسا کو حمل کریں ہاں جی زبان سے گننے کے ساتھ ساتھ زبان سے الساء جی حم اللہ افضل الحسا بلسانی زبان سے گرنے کے ساتھ ساتھ معرون البل عسا دل و دماغ میں بھی ان آسما کے معنی اور مفاہیم کو جامع صورت میں سوچنے زبان پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمام آسما کو دل و دماغ میں بھی ان آسما کے معنی اور مفاہم کو جامع سورج میں سوچنے جامع سورج سورج میں سوچتے اور درک کرتے جائیں جامع سورج میں سوچتے جائیں یعنی اور درخت کرتے جائیں ان کی معنی کو غور و فکر کرتے جائیں تو اسی طرح جو ہے فائدہ ہوا سب رب و بیان الملک جب بندہ اپنے رب کو الملک کہہ کر پکارتے ہیں تو اس کے دل و دماغ میں بھی تمام اقسام میں ملک و ملکوت کا ادعا کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اقسام ملک و ملکوت بادشاہت کے ذہن میں تصور کرتے جائیں یعنی اس اسم مبارک کے معنی و مفہوم کو صحیح و جامع طریقے سے دل و دماغ میں لاتے چلیں یعنی اس طرف ہی اقسام ملک اللہ تعالیٰ و ملکوت ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام اقسام ملک اور ملکوت وہ اپنے عقل میں سوچتے چلیں اور اس طرح جب القدوس کہیں یا قدوس کے تو اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات افعال احکام اور تمام آسمان میں پاک و پاکزا اور ہر اس صفت سے جو اللہ کی شان کی بجائے کے لائی و مناسب نہیں ہے اللہ کو ان سب سے پاک کو پاکزت سوچتے اور درخت کرتے جائیں یا خود کے قرض اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اے و نقص سے کمزوریوں سے ذوف توانیوں سے پاک و پاکزات ذہن میں تصور کرتے چلیں اس طرح تمام آزمال حسنہ کو زبان سے محید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی و مفاہیم کو بھی دل و دماغ میں سوچتے اور درخت کرتے جائیں ہاں جی اور انہوں نے کہا وہ الحاظ اسی طرح فخص ریاض کرو احسان سارے لازمات ہاں جی تمام آسما کو میں مل تعالیٰ کے علم کو آپ جواب دماغ میں لائیں یہ عالم وہ کہیں جو اس کے معنی اللہ کے علم کو اللہ جانتا ہے کیا چیز جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے اللہ کے علم ہر چیز پر محیط ہے وہ بذات عالم اس کو کسی نے علم نہیں بھاخشا اسی نے سب کو علم بھاخشا ہے ہاں جی اس طرح اللہ کی جو ہے غلام قرآن میں خود فرمایا کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے فرمایا میں تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہوں تو تمہارے ہر چیز کا مجھے علم ہے تو ان علمی حقائق جو اللہ کی صفات ہیں اللہ کے علمی احاطہ ایک علمی مطلق کا مالک ہے ان کو بھی دل و دماغ میں لاتے چلیں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی اور مباہم کو بھی دل و دماغ میں سوچتے تھے تو دوسرا معنی انہوں نے یہ کیا اور بہت جامع معنی ہے تیسرا معنیٰ شالث یقون بیمان طاقہ اے بیمان طاقہ اے نقال اللّہ تعالیٰ علیم اللہ تو سو ہو فرم ہے علیم لن تس لن ہو طاقت کے معنی میرے تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا احاطہ کریں احاطہ کریں جانیں وکال علیہ صلاۃ وسلم رس اللہ نے فرمایہ استقیم ہو ہاں جی یعنی، ہو اے لن تو کل الاستقامتی یعنی تم اللہ احتسا کا معنی کیا احسا کا مانا والمانا ایسا انمن من کا رعایت ہو متحادل عصمات دہ خلل جنا یہ ہوا کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو ان اسمال حسنہ کی حرمت کو حرمت کی رعایت کا طاقت رکھتا ہو تو وہ جنن میں داخل ہو جائے گا یعنی اسماعال حسنیہ کے معنیٰ مفہوم ہاں جی جو ہے اس کی رعایت کا اس کے اندر طاقت ہو ان کی حرمت کی اس کے اندر طاقت ہو کوئی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ جانتا ہے ہاں جی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ ہر چیز سے باخبر ہے ان سارے اللہ کے اسمال حسنا کی معنی و معموم کو آپ سامنے رکھیں تو پھر جو ہے انسان جو ہے سوچنے لگ جائے گا بھائی تو پھر تو مجھے ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے میں صرف پھر تو وہی حرکات حسنات کر سکتا ہوں جو اللہ کو پسند ہیں ورنہ جو ہے میرے سارے کرتوت اللہ کے غذب کا سبب بن جائے گا کیونکہ اللہ کو میرے ہر چیز کا علم ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے ہر چیز سن رہا ہے اچھی سے وہ باخبر ہیں اور تو اس طرح ان آسما کے معنی مفہوم پہ توجہ رکھنا ہمیشہ اور ان کی حرمت رکھنا یقیناً مشکل کام ہے یہ فرمایا جو ہے جو کوئی ان کی آسما کی حرمت کی رعایت کی طاقت رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو ایسا یہ بے معمانی طاقت ہے جناجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یعنی تم لوگ ہرگز طاقت نہیں رکھیں گے یعنی اگوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام آسماں کی حرمت کے تم طاقت نہیں رکھیں گے اور آپ صلی اللہ عنمایہ تم لوگ استقامت کرو اور ہرگز احسان نہیں کر سکیں گے یعنی ہرگز اس طرح استقامت کی طاقت نہیں رکھیں گے اور معنی احسان جو ان آسماں جو ان آزماع الحسنہ کی حرمت کی طاقت رکھ سکیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا تو یہ دو جو عبارت میں نے عربی آپ کو تین عبارت کا جو ہے صرف عربی عربی, عربی کے ساتھ تجمہ نقل کیا ہیں اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس میں جو ہیں اور مزید وجوہات بیان کیا تو ہیں تو ہیں بقیہ عبارت کے صرف تجمہ نقل کرو فرماتے ہیں اور ان آسماں کے رعایت سے اسی عبادت کی اسی نوتھے کی ذیل میں فرمایا اور ان آسما کے رعایت سے مراد یہ ہے کہ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبی العمین علیہ السلام کے احسان کے بارے میں سوال کے جواب میں فرمایا انتا ابد اللہ کا ان کا تراہ فن تکن تراہ فین یا راکا فرمائے احسان یہ کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے اگر تمہاری قوت و ایمانی اتنا قوی نہ ہو تو تم جو ہے کم از کم اس ادراک کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ تو ضرور تجھے دیکھ رہا ہے احسان کے منظر اس جب آسما الحسنہ کا ورد کر رہا ہو تو تمہاری جی ہاں جی یوں حالت ہونی چاہیے یعنی تمہاری حالت یوں ہونی چاہیے تمہاری حالت یوں ہونی چاہیے کہ جب تو الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو تم اس بات کو جانیں کہ رحمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہے اور جب الملک کہیں تو اس بات کا ادراک ہو کہ تمام ممکنات اللہ کی ملکیت ہے یعنی تمام عالم پھر وہ اپنے رب کی حضور یوں محسوس کریں کہ عبد ذلیل اللہ ملک العزیز جبار کے درگاہ میں ہیں اور اس کے حضول میں دس بے دعا ہے اور جب کہیں الرزاق تو یہ جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے ہر نو رزق کا متکفل ہے اور اس ذات کے وعدے پر مکمل بھروسہ کرے جس طرح مجازی بادشاہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں اور جب کہتے ہیں المنتقم ہاں جی تو یش تشرالخوہ میں نغمت تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوب شدت سے اپنے اندر محسوس کریں اور اس طرح تمام اشمال حوصنہ کو پڑھتے چلیں تو یہ جو ہے ابھی تک آپ کو تین وجہ بیان کیا ہیں ہاں جی اور اسمال احسا کے معنی میں ہے باقی جو ہے وجوہ ان شاء کل آنے والے درسوں میں آپ کو بتا دیں گے اس میں مزید گنجائش نہیں ہے